افکار و خیالات کے اظہار کے لیے میں اپنے ایوان سے ایک انتہائی مستند اور معتبر شخصیت کو پیش کر رہا ہوں خوبصورت سوچتے ہیں خوبصورت پیرہن دیتے ہیں الفاظ کا خوبصورت استعمال ان کی خوبصورت سوچ کی غمازی کرتے ہوئے سماعتوں سے ہوتا ہوا کلوب میں اترتا ہے بہت کم عمری میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کے طفین انہیں عزتوں سے نوازا اچھے انداز اچھی آواز سے نوازا اچھی سوچ سے نوازا ملتمس ہوں فاضل نوجوان مترس مدرس مدرس مدرس حب مصطفی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی سے تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن الرح الحمد للہ رب العلوم صلاۃ والسلام علیہ سید المبیا ولم سلیم قل اللہ تعالیٰ تبار کافی القرآن المشید و الفرقان الحمد بسم اللہ الرّحمن الرحیم ان الانسان انََََََََََسان الفی خُس بلظین عامنعصالحات و الصالحات صوب بالحق و طوا صب صدق اللہ مولانا العظیم و صد النبي الكريم ہنبی الکریم الروف الرحیم من النار اللّہ من القلوبہ ناب القرآن وضین اخلاق ناب القرآن واد خلجن طب القرآن و نچ نا منع بالقرآن کال اللّہ تعلیٰ و تبارہ کافی شان حبیب ہی مقبر ہوں میرا انََََََََََ اللّہ و ملا یا الزین امن و سلو علیہ وسلم و تسلیمہ والسلام و یا رسول اللہ ولا علی صحاب یا محبوب رب العالمین تمام حمد و صناع تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مالک کے ششحات بھی اللہ جل و کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیار امت کے سہارے رب کے محروب دانائے غیوب مالک کے رقاب امم فخر ارب و اجم والی کون و مکاں لا مکان سید ان س جان سرور لالا رخاں نیّر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہن حسینہ تتیمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذاتِ لم یزل باعث تقوین عالم فخرِ عدم و بنی آدم نی بت ہا راز ما اوہا شاہد ما تغ صاحب علم نشرہ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 معزز سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلیمت الحق جاری فرمائے قرآن مجید سے صورت العصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اسی کے ذمن و ذیل میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا بظاہر مختصر سی صورت ہے لیکن اپنے دامن میں وہ مانوی حسن رکھتی ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لو تدبر الناس اللہ حاضِ حصور لواسیات ہوں اگر لوگ قرآن مجید کی اسی ایک صورت پہ تدبر کر لیں تو یہ صورت ہی ان کے دین و دنیا کے لیے کافی ہو امام تبرانی نے عبید بن حف سے روایت کی ہے کہ مکی زندگی میں جب بھی دو صحابی آپس میں ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے قبل قبل سورت العصر کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے اس سورت کا آغاز ایک قسم سے ہو رہا ہے اور قسم ہے اسر کی اسر قسم ہے عصر کی امام راضی جیسے شخص نے عصر کے چار معنی بیان فرمائے اثر سے مراد مطلق زمانہ اے ادہر قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے دوسرا معنی اثر سے مراد وقت اثر ہے جب سورج ڈھل جائے اور ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے سے دو گنا ہو جائے تو اس وقت سے لے کر کے غروب تک وقت عصر ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالی نے چاشت کے وقت کی قسم سورت الدح میں فرمائی یہاں سورت الصر میں اللہ نے عصر کے وقت کی قسم فرمائی تیسرا معنی عصر سے مراد نماز عصر ہے نماز عصر کی اہمیت کے پیش نظر نماز عصر کی قسم فرمائی گئی ہے چوتھا معنی جس کو امام راضی نے بیان فرمایا امام قرطبی بھی بیان فرماتے ہیں اور میں اس پر ہی چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہے عصر سے مراد وہ کہتے ہیں زمانۂ ہی خاص ہے اور اس سے مراد زمانسالتِ ماپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فرمایا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے اس کی دلیل امام راضی ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح سورت البالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مکان کی قسم فرمائی تو سورت الاصر میں محبوب کے زمان کی قسم فرمائی تو ارشاد فرمایا محبوب مجھے تیرے مکان کی بھی قسم مجھے تیرے زمان کی بھی قسم صورت البلد میں ارشاد فرمایا محبوب مجھے اس شہر کی قسم یہ سورت بل اتفاق صورت مکی ہے اس پر کوئی مفسرین کی دوسری رائے موجود نہیں ہے تو پھر حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے ہے تو اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے تو مکہ کی قسم کیوں فرمائی گئی شہر مکہ عزتوں کا ظرف ہے اس میں اللہ کا گھر کابت اللہ ہے مقامی ابراہیم ہے چاہے زمزم ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ وہ برکت شہر ہے جس کے چپے چپے پہ برکتیں پھیلی ہوئی ہیں خیال اس سمت جاتا ہے کہ شاید اس شہر کی قسم اس لیے فرمائی گئی ہو کہ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے چاہے زمزم ہے دیگر عزتوں کی جگہیں ہیں لیکن اگر بات کو یوں ہی تشنا چھوڑ دیا جاتا تو شاید جو ہمارے دل میں ہے کوئی زبان پہ نہ لانے دیتا اور اگر ہم زبان پہ لاتے تو عقیدتوں کا شاخصانہ قرار دیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی وضاحت فرما دی کیا لوگو میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں فرما رہا ہوں عزتوں کی جگہیں اپنی جگہ پہ لیکن اس شہر کی قسم اس لیے فرما رہا ہوں وہ انت ہلم بے بلد محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو چلتا رہا ہے اس شہر کی ہواؤں نے تیری سانسوں کو چوما ہوا ہے اس لیے میں اس شہر کی قسم فرما رہا ہوں علماء کے ماب بہن اس میں اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل بعض نے کہا مکہ افضل دلائل دیے بعض نے کہا مدینہ افضل اس پہ دلائل دیے لیکن ایک شخص کی بات مجھے بڑی پسند آئی ایک محق کہتا ہے کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا جب مدینہ میں آگئے تو مدینہ افضل ہو گیا یہ سارا مجد و شرف حضور کے دم سے ہے جہاں جہاں وہ گزرتے گئے شرف پھیلتا گیا اور اگر میں نشور وحدی کا لہجہ ادھار لے لوں تو اس نے کہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے اور ظہوری کا انداز سادہ ہے لیکن ہے دو قدم آگے وہ کہتا ہے مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدر دیکھا سرکار نظر آئے تو جہاں جہاں سے وہ گزرتے گئے وہاں شرف پیدا ہوتا گیا وہ کہتا جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا اور جب مدینے میں آ تو مدینہ افضل ہو گیا تو اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے محبوب کے شہر مکہ کی قسم فرمائی اور اس کی وجہ بھی ارشاد کی کہ محبوب مکے میں تم رہتے ہو تمہارا گھر ہے تمہارے بسیرے ہیں اس لیے مجھے شہر کی قسم تو امام راضی فرماتے ہیں جس طرح سورت البالد میں اللہ نے اپنے محبوب کے مکان کی قسم فرمائی یہاں سورت العصر میں اللہ نے اپنے محبوب کے زمان کی قسم فرمائی محبوب مجھے تیرے مکان کی بھی قسم مجھے تیرے زمان کی بھی قسم والاسر اس سے مراد ہے محبوب کا زمانہ قسم ہے محبوب کے زمانے کی چونکہ و شرف محبوب کے زمانے میں ہے بغداد میں ایک شخص روٹیاں بیچتا تھا جو تازی روٹی وہ ایک روپے کی جو باسی روٹی وہ دو روپے کی کسی نے اس کو روک کر کے پوچھا کہ کیا مانج رہا ہے باسی روٹی تو آٹھ آنے کی ہونی چاہیے اور تم اس کو دو روپے کی بیچ رہے اس نے کہا کوئی لیتا ہے یا نہیں میرا ریٹ یہی ہے کہا بتا تو صحیح کہ باسی روٹی قیمتی زیادہ کیسے ہے تو اس نے کہا کہ یہ جو باسی روٹی ہے اس کو تازہ روٹی کی نسبت ایک دن حضور کے زمانے سے قربت زیادہ ہے حضور کی قربت کی وجہ سے اس کا وزن ہے اور اس کی قیمت ہے تو کائنات میں جس کو بھی عزت ملی اور جس کے پاس بھی کوئی شرف ہے وہ حضور کے دم سے ہے ہم نے کترا دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے تو اس نسبت کے دم سے بہار ہے اور کائنات کا سارا حسن حضور کے قدموں میں ہے تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے اب انسان تو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہتا میں, میں نہیں ہوں میں تو ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوں میں تو کائنات کو نقچی بنایا ہوا زمانہ میرا باج گزار ہے ستاروں پہ کمندے میں ڈال چکا ہوں میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر لیا ہوا ہے کہاں وہ گھاس پھوس کے جھونپڑے اور کہاں آلی نسب کوٹھیاں کہاں کھانے کے لیے نانے شبینا بھی میسر نہیں تھا اور کہاں اتنے کھانے کے انتخاب مشکل ہو جاتا ہے کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے اور کہاں اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی ہے تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں میں تو ہواؤں کے دوش میں اڑتا ہوں میں تو سمندر کی تہوں میں اتر جاتا ہوں میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہوا ہے میں تو کائنات کا سارا حسن کشید کر لیا ہے میں تو خسارے میں نہیں اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے یہ خسارہ ماننے کو تیار نہیں اور اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں تو امام راضی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا ہے اگر یہ ہواؤں کے دوش بھی ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے اگر یہ پانی میں تیرتا ہے تو یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے اگر اس نے آسائشیں اور سہولتیں اپنے لیے تلاش کر لی ہیں تو وہ تو دوسری مخلوقات کو بھی حاصل ہیں تو انسان کا خسارہ ہے انسان کا یہ جو عروج جس کی یہ کہانی سنا ہے یہ حیوانیت کا عروج ہے اس کی انسانیت کہاں گئی ہواؤں کے دوش پہ تو اڑتا ہے لیکن من کی دنیا سے تو نا آشنا ہے یہ ستاروں پہ کمندے تو ڈال رہا ہے ہم سائی کی تو خبر نہیں سیکھو یہ دنیا کے اوپر بڑا باخبر شخص ہے لیکن اسے جو ہے وہ اپنے من کی خبر بھی نہیں ہے ہمارا نرم پیام زندگی لایا خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے یہ تو من سے نا آشنا ہے کہاں گئی اس کی انسانیت یہ ہواؤں میں اڑتا ہے اگر چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہے وہاں سے خاک لا کے دکھاتا پھرتا کہ یہ میں نے جو چاند سے خاک جو ہے وہ اکٹھی کی تھی اور یہ دیکھو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تو زمین پہ پہلے تھوڑا بوجھ تھا کہ اور خاک لے آیا انسانیت کو اس کا کیا فائدہ ہوا یہ انسانیت کا عروج نہیں ہے انسان تو خسارے میں ہے انسانیت تو ڈوب رہی ہے گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے اس کی انسانیت کہاں گئی یہ بھائی ہو کے بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا کہاں گئی اس کی انسانیت کہا محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے اور قسم محبوب کے زمانے کس اس لیے فرمائی کہ محبوب کے زمانے میں انسان عروج پہ تھا انسان نقطہ کمال پہ تھا اس دور کا انسان دیکھنا ہو تو ابو بکر عمر کو دیکھو تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے لیکن اس کی انسانیت لٹ چکی ہے اور اگر اس نے انسان دیکھنا ہے تو محبوب آئے تیرے دور میں تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہے ہے خون سفید ہو گیا ایکسیڈینٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرنے والوں کی گھڑیاں اس کی تو حالت انسانی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے انسانیت کا دور میں جب ایک شخص زخموں سے چور تڑپ رہا ہے اور کہتا اللہ مجھے پیاس لگی ہے ایک بندہ کہیں سے پانی کا پیالہ لیے اس کی پیاس بجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے اور وہ بھی ہونٹوں تک لے آتا ہے کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے تو یہ اسی وقت پیشے ہے یہ کر دیتا اور اور میرے بھائی کو شاید زیادہ پیاس لگی ہے پہلے اسے دے دو مجھے بات میں دینا اور یہ جب اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پانی پینے لگتا ہے تو تیسری جگہ سے آواز آتی ہے یہ اسے پانی دیتا ہے تو چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے حتیٰ کہ کے پاس پانی لے کے جاتا ہے اور ہر ایک آگے ترجیح دیتا ہے اور جب وہ ساتھ میں شخص کے پاس پہنچتا ہے تو پہلے کے کرانے کی آواز بڑھ جاتی ہے یہ کہتا ہے پیچھے بھاگ پہلے اسے پانی دے اور جب یہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے پانی کا ایک پیالہ اور سات آدمی زندگی اور موت کی کشم کشم نزا کا عالم اور ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں کہا یہ تھا حسن انسانیت کا محبوب جو تیرے زمانے میں تھا مجھے کسم تیرے زمانے کی یہ انسان خزارے میں ہے اگر خسارے سے بچنا ہے تو دامن محمد کا تھاونا ہو اللہ کا بیان اس پر گواہی دے رہا ہے. تو یہ انسان کا خسارہ ہے انسانیت کا خسارہ ہے شیخ رادہ نے بیضاوی کے حاشے میں ایک اور خسارے کا پہلو بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں خسارہ یہ ہے یہ انسان کی جو سانسیں ہم لمحہ لمحہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں یہ سانسیں موت کی طرف بڑھنے والے قدم ہے تو یہ ہے انسان کا خسارا جو اپنی سانسوں کے ذریعے کر رہا ہے امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے انل انسان لفی خس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا جب اللہ کرم نوازی فرمانے لگے تو پھر ہدایت کے سامان اس کے لیے بنتے چلے جاتے ہیں اور جب کسی کی بہتری کا اللہ ارادہ نہ کرے تو اسے قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں گیا بازار میں کا بازار تھا وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا توجہ چاہوں گا کہہ رہا تھا ار ہمبو راسو مال ہی اور میرے پہ رحم کرو مجھ سے برف لے لو اگر تم نے برف خریدنے میں دیر کر دی تو میں کمائی کیا کرنی ہے جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی میرے لٹ جائیں گے میرا راس مال بھی برباد ہو جائے گا کیونکہ برف ایسا سودا ہے کہ اگر گاہک وقت پہ نہ پہنچے تو نقصان ہو جاتا ہے کوئی اور چیز ہے آج نہیں بکی تو کل بیچ لیں گے کل نہیں تو پرسوں بیچ لیں گے لیکن برف کا اگر گاہک وقت پہ نہ آیا تو کمائی کیا کرنی ہے راس مال بھی لٹ جائے گا تو وہ جانے والوں کو کہہ رہا تھا اے رہس مال ہی وہ میرے پہ رحم کرو مجھ سے برف لے لو اگر تم نے دیر کر دی تو میرا اساسا بھی لٹ جائے گا میرا راسل مال بھی برباد ہو جائے گا تو وہ بزرگ فرماتے ترجمہ سمجھ میں آ گیا میں <تصفح> نے کہا کہ ہم بھی اپنے سانسوں کی برف کو پگلا رہے ہیں اور کترا کترا جس طرح برف پگھلتی ہے سانس سانس کر کے زندگی پگھل رہی ہے اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں نیکیاں لے لیتے ہیں تو یہ زندگی بچ جائے گی ورنہ یہ زندگی برف کی طرح پکل رہی ہے سودا کر رہا ہے لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں یہ چھوٹا ہو رہا ہے جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر آ جاتا ہے کسی کی ساٹھ سے کسی کی ستر سے کسی کی سو سے گنتی الٹی شروع ہے اور لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ انسانیت کا خسارہ ہے ایک مفصر ہوا ہے تو ویسے ڈاما ڈول لیکن بات بڑی پتے لکھ گیا وہ کہتا ہے خسارے کا ایک اور پہلو بھی ہے اور اس پہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں گا وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شہ کو ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے تو وہ شہ کہتی ہے کہ میں خسارے میں اس کی مثال وہ کہتا ہے یہ پھول ہیں ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے اندھیرے میں آپ ان سے چراغا نہیں کر سکتے تو پھول کہیں گے ہم خسارے میں ہمارے میں خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں چاند میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے تو چاند کہتا ہے میں خسارے میں کہ میرے روشنی تو بڑی ہے میرے دم سے کائنات میں اجالے تو پھیل جاتے لیکن خوشبو نہیں ہے میں خسارے میں ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا بانک پن نہیں ہے لہٰذا میں خسارے میں ایک جوان کہتا ہے میرے میں جوانی کا حسن تو ہے لیکن بڑھاپے کا تجربہ نہیں لہٰذا میں خسارے میں اور ایک بوڑھا کہتا ہے کہ میرے میں بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن اب بچپنے کی وہ معصومیت کہاں وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی اور اقبال کہتا ہے آپ کے شہر اقبال میں آیا ہوں وہ کہتا ہے کہ جمبش بشے زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تھا تو غم بھول جایا کرتے تھے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا جلتے ہوئے شولوں کو چھیڑا کرتے تھے اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے اب تو وہ رونے کا حسن بھی نہیں نہ رہا تو کہا کہ میرے پاس بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے لہٰذا میں خسارے میں ہوں ایک شب زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس شہری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا بانک پن نہیں ہے اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تحجد کے سجدے نہیں ہیں لہذا میں خسارے میں ہوں بلبل بل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوں میں طاقت نہیں ہے لہذا میں خسارے میں ہوں شیر کہتا ہے میرے بازو میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں لہٰذا میں خسارے میں ہوں کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے لہذا میں خسارے میں ہوں مور کہتا میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بد صورت ہیں لہٰذا میں خسارے میں ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھے جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ حسن کی ساری شوخیاں جمال کے سارے کرینے اور حسن کا سارا بانک اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے حسن یوسف دم عیسا یدے بیسا داری ہمارند آچے خوباں تو تنہا داری کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لیے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملیں گے سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوا ہے اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے بچ جائے گا الزین آمن جس کے ہاتھ میں یہ دامن ہوگا وہ خسارے سے بچ جائے گا ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا نہ دولت بچا سکتی ہے نہ اقتدار کی بچی ہوئی مستنیں خسارے سے بچا سکتی ہے نہ کوئی اور انسان کو دنیوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مستعفی لینا ہوگا وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اب تو وہ دور بدل گیا وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیستے ہیں مختلف چیزیں تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں ایک نیچے والا ساکن اوپر والا متحرک تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں اس کو گالا کہتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے اس مرکز سے اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے الل اللہ زینا آمان بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا اور یہ میں مفہوم ایمان کا جو آپ کے سامنے دامنے مصطفیٰ سے تمسک اختیار کرنا یہ میری جذباتیت کا کمال نہیں حقیقت ہی یہ ہے علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحما شرا قائد میں لکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا فرماتے ہیں, ال ایمان ہے تصدیق بما جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے علاوہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے اور یہ میرے مسئلے کی پہچان ہے صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے کل بھی تعلق کا نام ایمان ہے اس کو مزید سہل کروں تو حضور کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے نبی ماننے کا نام ایمان ورنہ کتنے لوگ تھے جانتے تھے لیکن ایمان نہ لائے اللہ زینہ نہ کتاب یار کما یارفون فون اب نہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا کرتے لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان ماننے کا نام پھول کو بلبل بل جانتی نہیں مانتی ہے اگر مانتی نہ ہوتی تو پھول کے گرد رکھ سے بسمل کے تماشے نہ کرتی شما کو جانتے سارے ہیں لیکن مانتا صرف پروانہ ہے تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان ماننے کا نام ہے اور جہاں تک جاننا بمانا ادراک ہے تو وہ تو آج تک میرے رسول کو کوئی جان ہی نہ سکا سب سے زیادہ قربت تو حضرت سید نصیق کی اکبر علی اللہ تعالیٰ انہوں کو حاصل ان کو بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یارف نہیں غیر رب بھی سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے بلکہ ایک مقام پہ فرمایا لیمع اللہ ہے وقت لا یساونی فيه نبی مرسل ولا ملک مقرب میرا اور میرے رب کا معاملہ ایسا ہے کہ درمیان میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر آ سکتا ہے اور نہ کوئی فرشتہ مقرب درمیان میں آ سکتا ہے تو جہاں تک تعلق ہے حضور کو جاننے کا بمانہ ادراک تو آج تک حضور کو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکا ہے مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ وہ مسجد میں ترازو رکھ کے بیٹھ گیا اور نبی کو تولنے لگا میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا ان آش کا اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر ڈٹھا اللہ والے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا لاہور کسرے نور میں ایک شخص آپ بھی سارے جانتے ہیں میرا نام لینے کا مزاج نہیں ہے ٹیلی ویژن پہ بھی وہ چیختا ہے تو وہ کہنے لگا کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا تو میں نے بعد میں اٹھ کے کہا میں نے کہا لوگو آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھوڑا سکے سبلتا نہیں جن سے اپنا ڈبٹا سنبھالیں گے کیا وہ کلیجا کسی کا جو تھانے سے نہ چھوڑا سکے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے اور جو اپنی بیٹی کو بھی نہ بخشوا سکے پھر کلما پڑنے کا فائدہ کیا جو افراد خانہ کی بگڑی بھی نہیں بنا سکتا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا میں نے کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا سکتا ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جس کی انگلی اٹھے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں اور سڑیاں او اگا جان دے اور, اور پتھرا نو کلمے پڑھا جان دائے کترے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں ہم تو اس نبی کو ماننے اور جاننے والے می ورا کستوریاں دا جدوں یار ن زلفاں می ورا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں تے کبلا عدے بنیاں سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں وہ تو رخ پھیر دے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا لوگ کہتے ہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں ساری دنیا ہی مصطفیٰ کی چاہت پہ ہے کبیلا بنو سلیم کی مسجد ہے چار رکتی نماز ہے دو رکت پڑی جا چکی ہیں دو رکت ابھی باقی ہیں خاطر آتر میں بات آئی کہیں قبلہ بدل جائے تو کیا خوب تو فوراً جبریل آگے کہا محبوب پھر دیر کا ہے ابھی رخ پھیر لو اب جن لوگوں نے مسجد قبلا تین دیکھی ہے کہ پہلا قبلہ بالکل چمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب میں اور صحابت و ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو بتا دیا جاتا کہ اگلی نماز ہمیں در پڑھیں گے یہ نماز کا وقت بدلنا ہونا تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے کل سے نماز زہر سوا دو بجے پڑھیں گے اگر اسی دن ایسا کر لیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام تو صلیقہ ہی نہیں رکھتا ہے ہم تو آئیں دو بجے کے ساتھ سے سوا دو تک بیٹھے رہے تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا ہوتا ہے اور یہاں تو قبلہ بدلنا تھا ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا لیکن کہا محبوب ابھی رخ پھیر لو یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہوگی ہو می وریا کبلا یا عہدے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں وہ تو رخ بدل دے خدا قبل بدل دیتا ہم اس نبی کی بات کرتے تو بات کر رہا تھا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان ماننے کا نام ہے ایت ایت تصدیق ایت بے جا بے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کے بعد اب یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت مجھے اور آپ کو جو عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے سب سے بڑی دولت اگر ایمان نہیں سب کچھ مل گیا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر کوئی چیز پاس نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت موجود ہے تو یہ سب سے بڑا حسن اور سب سے بڑی بہار ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے یہ وہ دولت تھی جس کے دم سے اجالے ہوئے دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دیدار اداہی ہوگا تو یہ سب سے بڑی دولت اور یہ محض اللہ کی کرم نوازی سے نصیب ہوتی ہے انسان کی زندگی کے اچھے اعمال بعض اوقات ایمان کے نصیب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن ہوتی محض توحفی کے خدا بندی اس کی مثال جس طرح المجاشی فرزدک شاعر کا دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اکا کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور پھر عض کرتا ہے حضور میں نے اپنے زمانۂ جاہلیت میں تین سو سات بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تو کیا مجھے اس نیک عمل کا جو زمانے جاہلیت میں, میں نے کیا اس کا کوئی ملے گا تھے اور بڑا گداز اور نرم دل ہوتا ہے وہ تو شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی برداشت نہیں کر سکتا وہ کیا کہا تھا اقبال نے دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخ کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں سچ اگر پوچھے تو افلا سے تخیل ہے وفا دل میں ہر لہجہ نیا میشر بپا رکھتا ہوں میں در غمیں دیگر بسوسو دیگر آ ہم بسوس گفت روشن حدیث گر دار ہوش کہہ گئے ہیں شاعری جزویز تز پیغمبری ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش امیر مینائی نے غالباً کہا تھا کہ خنجر چلے ہم پہ خنجر چلے کسی پہ ہم اور تڑپے جو ہم امیر تو درد سارے جہاں کے ہمارے جگر میں اور اقبال نے آنکھ سے تشوی دی شاعر کو ایک جگہ پہ مبت درد ہو کوئی ازم روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ تو جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگود کرنے لگتا تو یہ کہتا ہے کہ میں تڑپ اٹھتا گابن اٹھنیاں دے کر کے اس بچی کی جان چھوڑا لیتا اس طرح میں نے تین سو ساٹھ بچیوں کی جان چھوڑائی کیا زمانہ کفر میں کیے گئے میرے اس نیک عمل کی مجھے کوئی جزا ملے گی تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ تجھے اس کی جزا مل تو گئی ہے کہ اللہ نے تجھے ایمانتا فرما دیا تو کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو امال کی جزا نہیں ہے اسی لیے ال للہ زینا آمانو و کی جزا بصورت ایمان اگر مل جائے تو مل جائے اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں لا خلا کوئی حصہ نہیں ہے ال للہ زینا و انسان خسارے میں ہے خسارے سے بچے گا وہ جس کے دامن میں چار چیزیں ہیں ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ ایمان کی زینت ہے ہمارے احناف کے نزدیک اعمال نفس ایمان میں داخل تو نہیں ہے کیونکہ وہ مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے لیکن ایمان کا حسن جو ہے وہ اعمال ہیں آج ہمارا حال یہی ہے کہ دعوی ایمان ہمارے پاس موجود ہے لیکن مسلمانوں والے اعمال ہمارے پاس نہیں ہیں تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی خو کے آنسو رو لاتی ہے جوانوں کی تن آسانی ہر کوئی مستے مئے کے تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر آج ہم صرف دعوے کی حد تک ہیں شکوے میں اقبال جب چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے صفائے داہر سے باطل کو مٹایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں تو جب اس کا جواب آتا ہے تو سنیے لہجہ تھوڑا سا بدلا کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر کھڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی دیکھیں کہ ہمارے عمل کی پوزیشن اور حالت کیا ہے آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں لالو لکشمن پرساد نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند اور یہ ایک ہندو رائٹر ہے اور اس میں اس نے حضور کی سیرت اتنے خوبصورت اور دل فریب پیرائے میں بیان کی کہ گویا ستروں کے اندر چراغ ہی رکھ دیے ہیں تو کسی نے سوامی لکشمن پرشاد سے پوچھا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی پر اتنی خوبصورت سیرت کی کتاب لکھی ہے تو حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا تو جو اس نے جواب دیا اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تفکر کریں تو وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے لیکن اگر ہم اس پہ غور نہ کریں تو وہ ایک گاڑی ہمارے روڈ پہ چلتی ہے اس کے پیچھے لکھا ہوا عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ بات یہ ہے بات سوچنے والوں کے لیے ہوتی ہے تو سوامی نے جواب دیا تھا کہ جب میں نے حضور کی سیرت لکھنے کے لیے اما ہاتھ کتب سید کو پڑھا تو یہ جذبہ میرے سینے میں بھی گڑائیاں لینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا اور ایک زمانہ تھا کہ ہماری میتیں بھی ایمان دیا کرتی تھی امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو پورا بسرا امڈ آیا یہودی عیسائی کہنے لگے مسلمانوں کا امام جا رہا ہے اور اس کا آخری دیدار ہے چلو تم بھی آخری دیدار میں شامل ہو جاؤ جنازے میں شامل ہو جاؤ لوگ ذوق و شوق کی فراوانی میں آگے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے تو اگر کسی عیسائی اور کسی یہودی کا جی چاہا کہ میں بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دوں تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے پھر جس کا کندھا امام محمد کے جنازے کی چارپائی کو چھوا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا ہمارے بزرگوں کی تو لاشیں بھی کلما دیا کرتی تھی اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے کے اندر رکاوٹ, رکاوٹ بنی ہوئی ہم کبھی غور کریں رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے کل تل گردش میں جس ساتھی کے پیمانے رہے خیر تو ساتھی صحیح لیکن پلائے گا کسے اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے رو رہے ہیں آج وہ دشت جنو پرور جہاں رقص میں للا رہی لا کے دیوانے رہے وائے ناکامی متا جاتا رہا کارواں کے دل سے احساسے جاتا رہا جن انگاروں پہ اس وقت میں اور امت مسلمہ اور آپ کھڑے ہیں کون اس سے بے خبر نہیں ہے قابل میں کون لٹ رہا ہے کندھار میں کس کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں اور شبر کے اندر کس کے بالوں کو نوچ کر کے زخموں میں تیزاب چھڑکا جا رہا ہے غزا کی پٹی میں کس کے بچے زبا کیے جا رہے ہیں موسلم ام احمد، محمد بن قاسم کو پکار رہی ہے کندھار میں کابل میں لیلہ میں لیے کسورا میں میں اور دریائے آمو کے دونوں کناروں پر جو قیامت بپا ہے کبھی ہم نے احساس کیا ایک ارب چالیس کروڑ انسان اس وقت خانہ برباد ہیں چھپن اسلامی ریاستیں آج بے بس نظر آتی ہے اور بے حصی کی ایسی چادر اوپر تنی ہوئی ہے کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا اور بتائے کار وہاں بھی لوٹا چلا جا رہا ہے ہم تو صرف تین سو تیرہ تھے اور دنیا کو نا کو چنے چبوا کے رکھ دیئے تاریخ اس واقعہ کو کبھی نہیں بھول سکتی جب ابو جال نے اپنا سفیر بھیجا اور اپنا جاسوس بھیجا امیر کے جا مسلمانوں کو دیکھ کر کے آ کتنے تو واپس آ کے اس نے جو خبر دی وہ بڑی حوصلہ افزا تھی اس کے لیے حوصلہ افزا تھی اس نے صدید قریش کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ امیر کی رپورٹ سنو یہ کہتا ہے صرف تین اونٹ کھا سکیں گے یعنی تین سو سے اوپر نیچے ان کے پاس اصل بھی پورے نہیں گے تو میری مشاورت یہ ہے صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی رسیاں اکٹھی کرو صبح انہوں پکڑیں گے اونٹوں کی پشتوں پہ جکڑیں گے اور جا کے ہرمے کعبہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے جو بعد میں دور دور سے لوگ آیا کریں گے ان کو ان کا تماشا دکھایا کریں گے یہ نئے لوگ تھے جنہوں نے ایک نئے دین کی داغ بیل ڈالی تھی جب یہ ساری باتیں وہ کر چکا تو امیر نے جو بات کہی تاریخ نے اس کو محفوظ کیا امیر کہنے لگا تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میں اس قوم کو دیکھ کے آیا ہوں اگر میری بات مانتے ہو تو رات کی تاریخی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ ولہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, اس کے لفظ ہیں ولا کن رایتوں یا قریش البلایا تحمل المنایا اے قریش کے سردارو اتنا بھی تکبر میں نہ ہو میں ان آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں یسرف کی اوٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں اور وہ زخمی سانپوں کی طرح تاب کھا رہے ہیں اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک لڑ نہیں جاتا تو اگر تمہارے اتنے لوگ مارے جائیں تو افسوس ہے تمہارے جینے پہ تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا مشورہ ہے رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ پھر اگلے دن عظیمت کی جو داستان مسلمانوں نے رقم کی اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہ کے آج اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں ایک عرب چالیس کروڑ انسان اور یہ ہجوم اور چھپن اسلامی ریاستیں اور آج ہمارے اوپر جو حال ہے آج ہے رسوا زمانے میں کولاہ لالا رنگ جو سراپا ناچتے ہیں آج مجبور نیاز آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے کون نہیں جانتا ہے ہر سمجھ دکھ ہی دکھ پھیلا ہوا ہے ہمیں بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے عمل کے محاسبے کی ضرورت ہے یہ پچھلے دن گجرا والا میں بھی سڑکوں پہ لوگ نکل آئے تو میں بھی لوگوں میں شامل تھا اور کون شخص ہے جس کو امریکہ کے ساتھ ہم دردی ہوگی اور کے کے دل میں کوئی ہوگا وہ شخص جس کی تار سے مسلمانوں کا لہو ٹپکتا ہے تو میں نے لوگوں کو جوش و غذب میں نعرے لگا رہے تھے ایک بات میں نے کہی تھی میں نے کہا تھا آج تم امریکہ سے ٹکرانے کی بات تو کر رہے ہو لیکن کبھی اپنے آپ کو جھان کر کے دیکھا تمہاری مسجدوں کی لیٹلینوں کے جو لوٹے ہیں وہ بھی تو زنجیروں سے بندے ہوئے ہیں یہ تمہاری اخلاقی گراوٹ کی کہانی ہے اگر باہر کوئی واتر کولر نصب کر دیتا ہے تو اس کے اوپر جو گلاس رکھتا ہے وہ بھی زنجیروں سے باندھ کر کے رکھنے پڑتے ہیں یہ ہے ہماری حالت اور ٹکر لیتے ہم امریکہ سے ہم کبھی اپنے پاؤں کو بھی تو دیکھیں اپنی صورت کو بھی تو دیکھیں اپنے کردار کو بھی تو دیک ایک اچھا مسلمان تو بننے کی بڑا بڑی دور کی بات ہے ہم ابھی تک تو ایک قوم نہیں بن سکے ہیں ہم نے غور کرنا ہے ازین الصالحات اسلام ہم سے عمل مانتا ہے صرف زبانی دعو سے کچھ نہیں ہوگا عمل عمل سے ہم نے اس دعوے پہ دلیل فراہم کرنی ہے واتا صبل حق واتا صبل حق اور صبر کی وصیت بات لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں یہ وصیت کا جو تکرار ہے اس میں بھی مفسرین فرماتے ایک حسن ہے تاکہ مومن کبھی بھی وسیعت کے عمل کو کبھی نہ چھوڑے امام قرطبی نے حق پر جو ہیں وہ تین کال بیان فرمائے ہیں ایک قول یہ ہے کہ حق سے مراد قرآن ہے اور میں اس پہ دو باتیں آپ کے پیش کر کے اجازت چاہوں گا اس دور میں بلکہ ہر دور میں قرآن کے دام کو تھامنا ہی جو ہے وہ نجات کی ضمانت ہے امام ترمزی نے حضرت متضیٰ سے حدیث جو ہے وہ تخریج کی ہے کہ حضور قرب قیامت کے تذکروں سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے تو عرض کی حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا تو بے ساختہ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید جو اس کتاب سے جڑ جائے گا بچ جائے گا اور جو اس کتاب سے پہلو تہی کرتا رہا اللہ اسے گمراہ کر دے گا یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جو روشنیوں کا منبع ہے قرآن مجید کے پانچ حق ہیں اس پہ الگ بحث کی جا سکتی ہے لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پہچانا آج ہم قرآن مجید کے ساتھ جو اس کتاب ہدایت کا تقاضا تھا کیا ہم نے پورا کیا یہ بات درست ہے کہ گھر میں قرآن ہوگا تو برکتیں اتریں گے اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا مکان بنایا فیکٹری بنائی ہے دکان بنائی ہے تو بچوں کو بلا کے قرآن مجید کی تلاوت کروا لیں برکت ہوگی میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ مرنے والے کی روح کو اصال ثواب کریں گے تو اس کی قبر میں نور اترے گا یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی اس کے الفاظ کا دم کریں تو شفا نصیب ہوگی لیکن مجھے بتاؤ کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا آپ کے شہر شہر اقبال میں ہوا اقبال سے پوچھ لیتے ہیں بڑی خوبصورت بات کرے گا بندے صوفیو ملا اسیری حیات حکمت قرآن گیری یاسی میں وہ تو کہتال سوفی اور کاہل ملا کے ایسے پندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑے کی روح اٹک گئی تو تو تورا یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے اقبال کہتے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے ت نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا جس قرآن سے تُو نے مرنا سیکھا کاش اس قرآن سے حیات آفری ہے اس کی آیتیں اور یہ کتاب برکت ہی نہیں کتاب ہدایت بھی ہے یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے حیات بخش ہے یہ کتاب اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے لیکن تو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا اور ت نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن سے کشید کر لیا ہوتا واطا واہ سو حق حق سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے وطا و صبر اور صبر سے مراد ایک تو دکھوں پہ صبر ہے شدائت پہ صبر ہے اور امام قرطبی اور امام راضی اور دیگر اما تفسیر لکھتے ہیں اس سے مراد عبادت پر تسلسل یہ بھی مراد ہے صبر سے مراد استقامت دین بھی مراد ہے اور صبر سے مراد جو ہے وہ مشکل حالات میں دین کے دامن کو تھامے رکھنا یہ بھی مراد ہے آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آج ایک فیشن کے طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے میں پوچھتا ہوں دین پہ آج چلنا مشکل ہے یا جب بلال حبشی چلے تھے تو اس وقت چلنا مشکل تھا آج تو ہم مسجد میں آئے تو قالین بچھے ہوئے تھے گرم پانی دستیاب تھا ہیٹر چل رہے تھے اور ہم کہتے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے ذرا ان سے پوچھو جن کی چمڑی بھی ادھیڑ کے رکھ دی گئی جن کے جسموں کو لوہے کی تنگیوں سے چھیڑ دیا گیا لیکن انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے حضرت بلال حبشی کو جو ہے وہ سنگریزوں پہ کھینچا جاتا ہے اور وہ کنکر ان کے جسم میں کھپ جاتے ہیں اور کھینچ کر کے پھر نکالا جاتا ہے کبھی تپتے ہوئے کولوں پر ان کو رکھا جاتا ہے بن خلف ہے بلال رک جاؤ چمڑا گے لیکن بلال مسکرا کے کہتا ہے تو ترش ہو کے گالی ہزار دے یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا جنو نشہ اتنا ہی تیز ہوتا ہے جتنی ہوا لگتی ہے تو جو کرنا ہے چل بلکہ بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریپ پہ لٹایا اور سینے پہ رکھا پتھر اور بلال مسکرا رہے اور کوئی شخص پاس سے گزرا کہا بلال مسکر آ رہے ہو اور یہ تمہارے اوپر جواب دیا کہا تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچا تو نہیں ہے کہا تم تو برتن بھی خریدتے ہو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو میرا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے وہ ٹھوک بچا کے دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالا خرید لے بلال کو۔ خرید لے بلال کو۔ یہ کچا نہیں ہے۔ تیری راہ میں جان بھی مارنے پڑی تو قربان کر دے گا۔ آج شور ہم نے ڈالا ہوا ہے۔ بڑا مشکل ہے دین کے اوپر چلنا۔ ذرا اس کی کہانی بھی پڑھو۔ ذرا اس کی زندگی بھی دیکھو کہ جس کی دونوں ٹانگوں کو دونوں اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اور کہا پھر جا اپنے نصیی سے ورنہ ابھی جب اونٹوں کو ہانکیں گے تو جسم چیر جائے گا اور دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کر لو جو کرنا ہے اور جب اونٹوں کو ہانکا لگایا گیا ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس کا جسم چرنے لگا اور سرخ سرک کترے گرنے لگے تو ہمیں ہماری عقل تو یہی کہتی ہے کہ اس نے چیخوں سے آسمان کو سر پہ اٹھا لیا ہوگا لیکن ہمیں تاریخ نے بتایا جب تک زبان بولتی رہی اس کے لبوں پہ یہی تھا فس تو بے رب بل کابا کعبے رب کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں آج شور ہم کر رہے ہیں یار ہم سے تو وہ عورت اچھی ابھی دو دور کی بات نہیں ہے اقبال نے نظم کیا وہ ایران کی طہرہ نامی عورت جس کو ایک کنویں کے کنارے کھڑا کیا اس کے سامنے اج ڈالے اس کنویں کے اندر اور بچھو ڈالے اس کے اندر کہا پھر جب تک ورنہ اس میں پھینک دیں گے تجھے اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے دی کہا جا دی رات گزر گئی پھر وہاں لے جایا گیا کنویں کے کنارے کھڑا کیا گیا وہ کنواں جس میں اس کے سامنے بڑے بڑے سانپ اور اج ڈالے کہا پھر جب اپنے نظریے سے ورنہ تجھے دھکا دے دیں گے اور یہ سام تیری بوٹیاں نوچ لیں گے اس نے کہا پھینک دو کہا ت نے رات سوچا نہیں ہے کہا میں نے سوچنے کے لیے رات تو نہیں مانگی تھی میں نے رب کی عبادت کے لیے مانگی تھی میں نے تو استقامت طلب کرنے کے لیے مانگی تھی رب سے یاز کرنے کے لیے رات مانگی تھی مالک عورت ذات ہوں اور میرے سامنے اتنے سانپ اور اتنے بچھو پھینکے گئے اور جب میں ڈالی گئی نا اس کنویں میں تو وہ میری بوٹیاں توڑیں گے مجھے ڈنگ ماریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری چیخوں کی آواز غیر محرم سنیں اور پھر وہ تمسخر اڑائیں اس پہ اور محمد عربی کی امت کی ایک باندی پر وہ تمسخر اڑائیں اور کہہ کہہ اڑائیں میرے مالک مجھے صبر دے دے مجھے حوصلہ دے دے اور میں نے رب سے یہ حوصلہ مانگ لیا ہے اب پھینک دو تم میری چیخ نہیں سنو گے ہم میں سے تو عورت اچھی تھی اور آج ہم جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا چلنا مشکل ہے دین پہ ان کی چمڑیاں بھی اڑ ٹھેર دی گئی حضرت خباب بن کے ساتھ کیا نہ ہوا حضرت سمیہ کے ساتھ کیا نہ ہوا حضرت زنیرہ کے ساتھ کیا نہ ہوا پڑے تاریخ پہ مشتمل تمہاری تاریخ ہے اور آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور آج ہم دین کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے بلکہ ہماری بے بےغستی کا حال تو یہ ہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے لوگ اپنے آپ کو مرزعی نہیں لکھتے مرزئی ختم نبوت کا باغی ہے مرزئی گستاخ رسول ہے ایک منٹ کے سیکن میں سیکنڈ کے مطابق بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو گستاخِ رسول کو کہلوانا کیسے مومن گوارہ کر سکتا ہے آج کتنے لوگ ہیں جو مرزی لکھ کے بیرون ملک چند ٹکوں کے لیے جو ہے وہ اپنا دین بیچ رہے ہیں کہاں وہ لوگ اور کہاں یہ زمانہ واتا وا سوبصاب آئے گھر میں چولا نہ جلے کوئی بات نہیں ہے ہمارے نبی کی یہ سنت بھی ہے ایک ایک مہینہ گھر میں کبھی چولا حضور کے نہیں جلا کرتا تھا امام نے لکھا ہے کہ حضور جب نتے سیدنا سلمان فارسی کے گھر کے اندر انہوں نے ایک دن حضور کو گزرتے ہوئے دیکھا اور دعوت کی تو جب حضور کے سامنے کھانا رکھا گیا تو آنکھ کو بار ہو گئے اور پھر ایک روٹی لی اور چند گوٹیاں ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے مال کے کاؤ نئے نہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں صاحب میرا لہجہ تھوڑا سا آج بے ترتیب ہو گیا لیکن آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں و تاوا سو بس صابن حق اور صبر کی وسیعت اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جب سانس ٹوٹ رہی تھی ایک انصاری آپ کا حال پوچھنے آیا اور اس کی شلوار ٹکنے سے نیچے لٹک رہی تھی اس نے کہا حضرت آپ کا کیا حال ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا حال تو ٹھیک ہے جوان تیرا حال ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا حضرت کیا ہوا کہا یہ شلوار اوپر کر لے یہ تیبند اوپر کر لے ایک تو, تُو کپڑے ناپاک ہونے سے بچ جائیں گے دوسرا تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی سانس ٹوٹ گئی اور دائیہ جل کو لبیک تو وسیعت کے عمل کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے ہے اور اور ہماری جو حالت ہے اور جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اسی کشتی کو ہے خوف تلادیف منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے ہم ٹوٹتے تھے تو زمانہ ہمیں راستہ دیتا تھا دنیا ہماری بات گزار تھی اور ہم کائنات حکمراں تھے لیکن آج وہ لمحے وہ اندلس کی کہانیاں اور وہ سسلی اور سکلیا کے اندر جو کچھ ہماری جو ہے وہ عظیمتوں کی کہانیاں تھی آج کہاں ہیں؟ آج قابل میں کندھار میں قلعہ جنگی میں دشت لہلا میں تورا بورا میں تقریب میں موسل میں بغداد میں القدس میں کشمیر میں دریائے آموں کے دونوں کناروں پر اور ڈل جھیل کے اندر تیرتی ہوئی لاشیں آج کیا کہانی بتا رہی ہیں اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں صاحب ہمیں پوری طرح سے یکسوئی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور سورت العصر ہمیں جس سامت بلا رہی ہے یہ اس عصر اور اس زمانے کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ میرے بے ترتیب جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور وہ رب ایسا فرماتا ہے اسحد و بلال ان دلہ اشد بلال کی اسحد بھی اللہ کے ہاں اشد ہے تو اللہ تعالیٰ میری اسحد کو قبول کر رہے اور میرے لفظوں کا درد دلوں میں اتار دے پر اللہ امت کو کھویا ہوا مقام عطا فرما دے کارے ما آخر شدو آخر زِ ماں نہ شد مشتے خاکے ماں کو بارے کوچائے یارے نہ شد ورنہ جی تو نہیں چاہتا تھا کہ بات کو چھوڑوں جی چاندا اس رات نو میں میشر دی فجر تک روک لواں جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں نہ نظر کرم دی چات مکے نہ اے بات مکے نہ اے رات مکے مگر دل کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی یہ غضب ہو گیا کہ سہر ہو گئی ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز جس نے دیکھا وہی وہ لڑکڑاتا گیا اس سمت ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی چاند گہنا گیا مہر شرم آ گیا حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا ان کے آنے کا یار و مزہ آ گیا پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی کن کی کنجی ہے جس کی زبان وہ نبی جس کی قرآن ہے داستان وہ نبی ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی تم سے فریاد ہے اے خزرہ والے کعب والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے وہ آخر تاونا حضرت علامہ فاضل نوجوان ساقب رضا مصطفی افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے بقول ان کے ان کے بے ترتیب الفاظ انہوں نے قلوب و ازہان میں جو تلاتم بپا کیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا اثر تعدیر قائم رکھے جوڑ دینے والے افکار خوبصورت دل فریب نہیں دل نشیں انداز کے ساتھ انہوں نے پیش کیا کہ چہرہ ایک گردش اے ماحول نکھر جائے گا ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر تھام لے دامنے سرکار سور جائے گا اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر تھام لے دام سرکار سور جائے گا سمجھا, سمجھا. کہ یہ آرزو نہیں کہ قائم یہ سر رہے یہ آرزو نہیں کہ قائم یہ سر رہے میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے اور اے ساکی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر اے ساکی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے اور شیر قابل توجہ ہے سب احباب بالخصوص صاحبان تصوف کی خصوصی توجہ چاہوں گا کہ فرقت کی سختیاں مجھے منظور ہیں مگر فرقت کی سختیاں مجھے منظور ہیں مگر اتنا ضرور ہو کہ تجھے بھی خبر رہے اتنا ضرور ہو کہ تجھے بھی خبر رہے اور اے جانے تو ہی تو ہے مقصود کائنات اے جانے جا تو ہی تو ہے مقصود کائنات میرا نشان رہے نہ رہے تو مگر رہے میرا نشان رہے نہ رہے تو مگر رہے یہ آرزو نہیں کہ قائم یہ سر رہے میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگے در رہے میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگے در رہے